فسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا وَمْدُنا من الُمان لل النور مححمد نعب هو رسول الله مسل وسلم عليه أما بعد فَعود الله السميل عليهم من الشطان الرديم بسمِ اللهِ الر الرحمنال الرحيم وَقض رّك الله تبد إله إيا هو بالوالد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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويستر لي امري ويحل العقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين گزشتہ اسلامی مہینے میں رجب کے اندر سہس رجب کو واقع معراج پیش آیا تھا اس کے جیون میں ایک تو اسلامک کلچرل سینٹر میں بات ہوئی تھی اس کی اہمیت اور اس کے جو مختلف پہلو تھے واقع معاراج کے ان پر گفتگو ہوئی تھی پھر یہاں رجحی کو مسجد میں شاہ کی نماز کے بعد ایک مختصر سے گفتگو ہوئی واقعہ میں سن بارہ نبوی کو پیش آیا ہے تیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت سے ایک سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اس میں اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا وہ پودا وہ شجرائے طیبہ مدینے کے اندر جڑ پکڑ چکا تھا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس پہ امید لگائی تھی اور وہاں آپ نے محنت کی تھی لیکن بہرحال وہاں وہ رسپانس نہیں ملا جس کی توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی لیکن جو کچھ وہاں ہوا تھا اس کے اندر وہ بے سمر نہیں رہا اس کے نتائج مدینے کے اندر نکلے جاتے اور اللہ تعالی نے وہاں اسلام کو استحکام بخشا اب کیونکہ ایک اسلامی ریاست سر پر تھی کائم ہونے والی تھی اسلام جس نے بارہ سال ایک تحریک کی شکل میں مختلف ادوار دیکھے ازیت کے دور دیکھے شہزاد کا دور دیکھا فزیکل پرسیکیوشن جو ہے وہ ہوئی طنز اور تشنی اور لالچ کا دور جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے دلا کر اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اب وہ تحریک ایک ریاست کی شکل اختیار کرنے والی تھی اور اس کے لیے اللہ تعالی نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمانوں پر بلایا اور وہاں سے اس ریاست کا منشور یا اس کا آئین یا کانسٹیوشن جو ہے وہ دے کر بھیجا اس میں وہاں جو مناظر احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے وہ بھی سماجی ہیں اور جو ہدایات دے کر بھیجا گیا وہ بھی سماجی اور اخلاقی ہدایات ہیں جن پر اسلامی ریاست کی بنیادیں اٹھی ہیں اور اس کی تعمیر ہوئی ہے جیسا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے صاف ستھرا پاک بہترین گوشت پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑ کر ایسے گوشت کو کھا رہے ہیں جس میں سے بدبو آ رہی ہے اور وہ بسا ہوا ہے خراب ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ازواج ہوتے ہوئے جو ان کے لیے حلال ہیں پاک ہیں وہ دوسری طرف منہ مارتے ہیں اسی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کے اندر سے ایک بیل نکلتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو منہ سے بات نکال تو دیتا لیکن وہ بار پھر پلٹ کر اپنی جگہ جاتی نہیں ہے واپس بڑی ہوتی رہتی فتنہ انگیز شخص کی مثال دی گئی اسی طرح سود خوروں کے بارے میں اور اسی طرح چگلخور کے بارے میں اور قیبت کرنے والے کے بارے میں جو ہے وہ مختلف مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دس احکامات احکامات عشرہ یا ٹین کمانڈمنٹس جو ہے وہ دی گئی جن پر اسرائیلی ریاست کی بنیادیں رکھی جاننی تھیں اور اس کی تعمیر ہونی تھی لیکن بہرحال بنی اسرائیل جو ہے وہ اس سے دور رہے انہوں نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا اس کو لیا نہیں ان ہدایات کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ احکامات دیے جن پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانی تھی اور اس کی تعمیر ہونی تھی اور یہ کوئی بعض قسم کی بات نہیں تھی بلکہ یہ احکامات تھے جن کو نافذ ہونا تھا جن پر قانون سازی ہونی تھی جن پر جنہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ ہر آئین کے اندر وہ کسی بھی ملک کا آئین ہو اس کا ایک آرٹیکل اے ہوتا ہے وہ اس کا یوں سمجھ رہے کہ وہ پہلا سل ہوتا ہے پہلا بیج ہوتا ہے جس کے اوپر پورے کا پورا آئین تعمیر ہوتا ہے اور اس وہ جو آرٹیکل اے ہے اس کو کوئی بھی گورنمنٹ ہلا نہیں سکتی ہمارے یہاں بھی ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل اے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن نو لیجسلشن ول بی ڈن ری پگنینٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی اس آرٹیکل اے کے بعد کوئی قانون اس آئین کے اندر نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو یہ آرٹیکل اے اور اسی کی بنیاد پر شرعی عدالت کسی قانون کو بھی غیر آئینی قرار دے سکتی ہے اور اس نے سود کو دیا ہوا یہ آرٹیکل اے ہے یہ جو بارہ احکامات ہیں یہ اسلامی ریاست کا جو آئین بننا ہے اس کا آرٹیکل اے سمجھ لیں آپ یہ بارہ احکامات اور باقاعدہ ان پر پھر مدینے کے اندر قانون سازی ہوئی ہے شرعی اور فقہی قوانین ترتیب دیے گئے اس کی روشنی میں اسلامی قانون کی پہلی شٹ یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اسی طرح ماں باپ کے قوانین کے بارے میں قوانین جو ہے وہ بنائے گئے ان کے حقوق متعین کیے گئے آئین میں ہمسایوں کے کا جو ہے وہ حقوق متعین کیے گئے مدنی آئین کے اندر اسلامی آئین کے اندر اسی طرح جو خرچ ہے اس میں اسراف کو روکنے کے لیے قوانین بنائے گئے اسراف کرنے والے کی سزا مقرر کی گئی اسی طریقے سے اولاد کو قتل کرنا چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو اس کے لئے قوانین بنائے گئے دیت اور قصاص کے قوانین بنے اسی طرح یتیموں کے بارے میں قوانین بنے تو یہ جتنے بھی احکامات آئے ہیں یہ اصل میں کسی نہ کسی ایک بہت وسیع و عریض قانون کی بنیاد یہ تھے یہ بارہ احکامات تو اسی واقعے کی روشنی میں کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ آئین دیا گیا اس کی اہمیت کیا ہے یہ کہ سارے سماجی اور اخلاقی قوانین ہیں جو دے کر بھیجا گیا احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ان اصولوں پر مبنی ہوگا جس معاشرے کے اندر یہ قوانین نہیں ہوں گے وہ اسلامی نہیں ہوگا اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا اللہ کی رہنتے اس پر نہیں آئیں گی اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ اس معاشرے کے اندر اس سماج کے اندر ایک مسلمان سماج کے اندر ان صفات کا پایا جانا بہت ضروری ہے اور وہی نظام ہونا چاہیے جن کو پروموٹ کرے جو ان کو آگے بڑھائے جو امر بالمعروف کرے اور بدی کو روکے بدی کو ڈسکرج کرے بدی کو الیمینیٹ کرے بدی کو جڑ سے اخاڑ پھینکے وہ نظام ہونا چاہیے تو اس میں سے ہم ابتدائی جو احکامات ہیں ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورہ اسرا ہے ہمارے جو قرآن ہیں ہندوستان اور پاکستان کے ان کے اندر اس سورت کا نام ہے بنی اسرائیل یہ بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نام مختلف صورتوں کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام بتائے جو عربی قرآن ہے یہاں پر ان میں اس کا نام ہے اسرا سبحان اللہ اخراب یاد کے نام پر جو ہے اسراء اس کا نام رکھا گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں بنی اسرائیل ڈھونڈتے رہے کہیں کہ جی اس قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں ایک دفعہ کسی صاحب نے خط لکھا تھا التحاد کے اندر باقاعدہ فوٹو کاپیاں دی اس نے سورہ بنی اسرائیل کو لکھا کے دیکھیں جی انہوں نے تحریف کیا ہے قرآن کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل یہاں لا کے ٹھونک دیے انہوں نے جبکہ یہاں سورہ اسرا ہے اور بنی اسرائیل سورہ کو ہے ہی نہیں ہے تو اس نے باقاعدہ فوٹو کاپی جو ہے وہ اخبار میں دی اور دوسرے دن پھر کلیریفیکیشن اوقاب کی طرف سے آئی کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ حدیث سے ثابت نام ہے اور بعض اصحاب کے مصحف میں اس کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی لکھا ہوا تھا اور یہ کوئی تحریف نہیں ہے یہ آپ کی کم علمی یہ سورہ بنی اسرائیل یہ سورہ سرا کی آیت نمبر تئیس واقع ربوں تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے یہ طے کیا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہاں کہا جا رہا ہے آسمانوں پر بلا کر لامکاں کے اندر سترہ المتہا سے آگے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے ون ٹو ون جسے کہتے ہیں باقی کوئی نہیں ہے واقع ربو کا اللہ کا ابدو اللہ ایا تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوئی یہ صرف نصیحت نہیں اور بندگی سے مراد نفل نہیں دور کا نفل بندگی اللہ تعالی کی ہم سمجھتے ہیں نفل پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کہہ دیتے ہیں بندگی اللہ تعالی کی لہٰذا ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو اور کسی کی غلامی نہیں کرو گے سوائے اللہ کے تم پر صرف اللہ کا قانون چلے گا لہذا اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اس کے اندر جو امیر ہوتا ہے وہ آقا نہیں ہوتا مالک نہیں ہوتا وہ بھی غلام ہوتا ہے کس کا اللہ کا اور رعایا بھی غلام ہوتی ہے کس کی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر القوم خادم قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا آکا نہیں ہوتا وہ وہ ریاست جس کے اندر مسلمانوں کو کسی غیر کی غلامی نہ کرنی پڑے ان پر اللہ کا ہی حکم چلے وہ نظام اور مدینے کے اندر وہ نظام آیا جس نے قانون سازی اللہ رسول کا حق بندے صرف امانت کے طور پر امارت امانت کے طور پر لیتے تھے اور پھر اس میں لوگ ان کی مدد بھی کرتے تھے اور اس ریاست کے اندر ہر قانون بندے کو اللہ کی غلامی کی طرف لے جاتا تھا بندے کی غلامی سے آزاد کر دیتا یہ انفرادی غلامی بھی ہے ریاستی غلامی بھی جس طرح ایک فرد اللہ کا غلام ہے اسی طرح سے ایک ریاست بھی اللہ کی غلام ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے اندر اندر اس کی دی ہوئی چھوٹ کے اندر اندر ضمنی قوانین بنائے جا سکتے ہیں لیکن جو فنڈامینٹل قوانین ہیں جو اللہ نے بنیادی قوانین بنا دیے ہیں ان کو کوئی بھی شخص چاہے وہ ریفرنڈم کرا لے چاہے وہ کتنی بھی میجارٹی لے کر آئے ان کو بدل نہیں سکے بدلے گا تو یہ اس نے دعوی خدائی کیا ہے فراؤن بھی کچھ علاقوں کو مانا کرتا تھا آپ کو تعجب ہوگا آپ تو سمجھتے نا فراؤن نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنی پوجہ نہیں کروایا کرتا تھا فرآون اپنے کو سجدہ نہیں کروایا کرتا تھا کے اپنے بھی معبود تھے وہ بھی انہی کو جا کے سجدہ کرتا تھا عید والے دن ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے کوئی انہوں نے دن مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ بھی انہی بت خانوں میں جایا کرتا تھا روحانی طور پر ریلیجیس جو غلامی تھی وہ خود بھی کسی بت کا غلام تھا اور لوگ بھی انہی بتوں کو پوجا کرتے اس کے جو مشیر تھے انہوں نے اس سے پوچھا اتاگر و موسا و قوم لے دوں فی الف یا را کا وا کیا تو موسا اس کی قوم کو اس چیز کی اجازت دے گا یہ چھوٹ دے گا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دیں تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں وہاں ایک ہی نہیں بہت سے تھے بہت سے معبود تھے پھر کے بھی پھر اس نے جو دعوی خدائی کیا تھا وہ کہاں کیا تھا وہ دعوی سیاسی خدائی کا تھا سجدہ وہاں کرو گے قانون میرا مانو گے علیہ سلیح ملک و مثرا وہاں زہل انہار و تجریم من تحقیق یہ مصر اور اس کا عظیم اریگیشن کا سسٹم جو ہے یہ نظام ناری نظام اور یہ نظام آباشی جو ہے یہ میرا نہیں نہرے میرے قبضے میں نہیں ان پر میرا حکم چلے گا نے خود کو سجدہ نہیں کروایا اپنے قانون کو سجدہ کروایا تم نماز یہاں پڑھتے رہو سجدہ کسی اور کے قانون کو کرتے رہو تو تم نے اللہ کو نہیں مانا یہ تو تم نے بانٹ کر دی ہے اور کنلی غلامی جو ہے وہ اللہ کی ہے جیسے مسجد کے اندر وضو کا قانون اس کا چلتا ہے غسل کا قانون اس کا چلتا ہے اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر معیشت کا حکم بھی اسی کا چلتا جس طرح یہاں اس کے حکم کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی اس کے حکم کے مطابق تمہاری معیشت ہونی چاہیے تمہارا مالی نظام ہونا چاہیے اور جس طرح یہاں خیال رکھو وہاں بھی خیال رکھو کہ سود جو ہے وہ نہ ہو جو اس نے منع کیا ہو تو یہ انفرادی غلامی بھی ہے جس کا فیصلہ رب نے کر دیا اور ریاستی غلامی بھی تم جو بھی مل کر ایک قبیلے کی سطح پر ایک صوبے کی سطح پر ایک ملک کی سطح پر یا گلوبل بنیادوں پر جو بھی قانون بناؤ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور اگر خلاف ہے تو مومن پر اس کا نام ماننا واجب لاعطل مخلوق انفیماسی خالق خالق کی نافرمانی فرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاط بھی نہیں رب کی اطاط کسی کی اطاط پر قربان نہیں کی جائے گی رب سے دشمنی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی صلاح نہیں ہو رب سے غداری کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہو لاتا مخلوق انفی ماہ حضور صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے وہ گھومتا پھرتا ہے کھاتا ہے چڑھتا ہے اور جہاں رسی ختم ہو جاتی ہے وہاں روک جاتا ہے اللہ کے قوانین کے دائرے کے اندر اندر اس کا قلعہ ٹونکا ہوا ہے یہ رسی ٹوٹے گی وہاں پہ سے منہ بحبل اللہ جمعین اس رکھے کو مضبوط رکھ تو اس سے مراد وہ ہے جیسے سورہ المائدہ کے اندر فرمایا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ہی تو کافر ہیں کافروں کے سر پر سینگ کوئی نہیں ہوتے اور نہ اپنے آپ کو کوئی کافر مانتا ہے مکے والے بھی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے تھے وہ حاج کرتے اس لیے نہیں مانتے تھے بیت اللہ کو غسل دیتے تھے ولاس بناتے تھے سفا مروہ کرتے تھے لباخ کرنا ہوا لبدا کہتے تھے طواب کیا کرتے تھے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے عرفات اور میناج آیا کرتے تھے قربانی کیا کرتے تھے کافر نہیں مانتے تھے اپنے لیکن فیصلہ تو اللہ کے قانون کے مطابق کہ اللہ کس کو مسلمان سمجھتا ہے اور قیامت کے دن کس کس کی مسلمانی ویلڈ ہوگی اور مانی جائے گی کارڈ آپ کی جیب میں ہے کارڈ تو وہی ہوگا نا جسے مشین ایکسپٹ کرے گی آپ نے بوتھ کے اندر اس مشین کے اندر کاڈ دیا اور اس نے کہہ دیا کہ وائلڈ کارڈ تو تم کیا کرو کچھ نہیں کر سکتے تو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو اسے تم مسلمانی کو سنبھال سنبھال کے رکھو لیکن جب وہاں حشر کے میدان کے اندر مشین کے اندر دی گئی اور آ گیا کہ یہ مسلمانی نالینڈوائیڈ ہے۔ یہاں کو بول نہیں ہو۔ علم ترى الّذین یزعمون انہم آمنو بما انزل الیکا وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکمو الالتاوتی وقضئ امرو ان یخرجو آپ نے ہم لوگوں کو دیکھا جنہیں یہ زوم ہے یا زومونا زوم ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے اور اس سے پہلی کتابوں پر لیکن جب فیصلہ کرانا ہو تو تاوت کی عدالت میں جاتے ہیں یو ریدو نہیں اتحا کا محاکمے کے لیے مقدمے کے لیے تعلق کے پاس جاتے فلا ہوا ربے کا لا یو مینون حکا یو حق کے منہ کا سیما شجرا بھائی نہ ہی تیرے پروردگار کی قسم نہیں لا یو مینونا یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے جج نہ بنائیں حتا یو حق کے منہ حکم ریفری کو کہتے ہیں نا جج جب تک یہ فیصلے تجھ سے نہ کروائے یہ مومن نہیں ہو سکتا کلما پڑھتے رہے نماز پڑھتے پھر کیا ان کا رویہ کیا ہو جدوسی انفسم ہارا جما کبیتا پھر جو فیصلہ تُو کر دے ان کے دلوں میں کوئی خلچ نہ ہو اس کے خلاف کوئی قبیلت نہ ہو سن تسلیما اسے اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اس واقعے کا بھی بیک گراؤنڈ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو گیا ڈسپیوٹ پیدا ہوا یہودی اپنے مولویوں کو جانتا تھا اسی طرح اس کی مرضی تھی کہ فیصلہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے وہ انسسٹ کر رہا تھا وہ زور دے رہا تھا وہ اصرار کر رہا تھا کہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مسلمان کو یہ پتا تھا کہ میں ناحق ہوں اور حضور نے میرے خلاف فیصلہ دینا ہے بہتر ہے کہ وہاں کا ابن اشرف کے پاس کیس لے جائے میں مک مکا کر لوں گا اسے تھوڑا حصہ اس کو کو دوں گا فیصلہ اپنے حق میں کروا دوں مسلمان اسرار کر رہا تھا کہ تمہارے مولوی کے پاس چلتے ہیں تمہارے سردار کے پاس چلتے ہیں تمہارے سردار کی عدالت میں کی جو فیصلہ وہ کرے گا مجھے منظور ہے مسلمان کہہ رہا تھا جو فر... وہ رہا تھا جو فیصلہ تیرا نبی کرے گا مجھے وہ منظور ہے مسلمان مان نہیں رہا لیکن اندر تھا نا کا کانشیس تھا آخر اس یہودی نے تانا دیا اسے نے کہا تم کیسے مسلمان ہو جس نبی پر ایمان رکھتے ہو اس کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں مجبور ہو گیا آ گیا کیس میرٹ پر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا آپ نے فرمایا کہ تو اس کا حق دے نکلے باہر وہاں سے باہر نکلے تو مسلمان کہنے لگا چلو اس رستے سے واپس چلتے ہیں ذرا عمر کو بھی دیکھتے چلتے ہیں اسے یہ پتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہود کے بارے میں خصوصاً اور غیر مسلموں کے بارے میں عام طور بڑا سخت رویہ رکھتے کہ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے جیسے یہودی سمجھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دے دیں یا اس فیصلے کی ریویو پیٹیشن جو ہے اس کے لیے وکیل بن کے آ جائیں عمر فاروق میرے ساتھ کے چلو میں حضور کے ساتھ کے پاس چلتا ہوں تمہارے ساتھ اور بات کرتا ہوں آپ سے یہ ریویو پٹیشن اب چونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو چکا تھا یہودی کو کس چیز کا ڈر کہا چلو آئے حضرت عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا گیا آپ باہر نکلے تو مسلمان نے اپنی کہانی جو ہے وہ شروع کی میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے اور ہمارا ایک تنازع ہو گیا تھا اس کے بارے میں بات کرنی تھی اس یہودی نے کہا کہ جناب جو بات یہ کرنا چاہتا ہے وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے آئے ہیں اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اسے کہا کہ حق دیکھ یہ حق پر تو نہ حق تو وہاں سے نکلا تو یہ کہنے لگا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا چلو آپ نے اس مسلمان سے پوچھا کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے تو حضور کے پاس گئے تھے کہ جی اور انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا جی اور پھر تو نے یہ بات کی کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں وہ کیا کہتا اس نے کہا جی اپنے پھر صبر کرو اندر گئے تلوار لے کر آئے اور آپ نے فرمایا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر سے پوچھتا ہے عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے اور تلوار مار کے گردن اڑا دی اب مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو وہ مسلمان نماز پڑھا کرتا تھا نا کلمہ بھی پڑھتا تھا اس کے جو لواحقین تھے جو برا تھے انہوں نے ایک کا مطالبہ کیا عمر نے ہمارا بندہ مارا ہے عمر ہمارے حوالے کا اور ظاہرہ کا فیصلہ یہی ہونا تھا یہ کہ وہ سرکاری طور پر تو اسلامی ریاست کا مسلمان شہری تھا وہاں پر اللہ نے مداخلت کی فرمایا فلاح و رب کلاو مین حق کے منہ کا فیم اچھا جرا میں نے اس کا ایمان اس کے منہ پر مار دیا ہے لہذا کوئی کساس نہیں غیر مسلم کی طرح دید دلواد و عمر سے بس جب تک تیرے فیصلے پر دل مطمئن نہ ہو نہیں تیرے پروگار کی قسم نہیں ان کا ایمان مجھے قبول نہیں تو کیا فیصلہ ہو ذرا میرٹ پہ رکھ کے سوچے ہمارے بارے میں قرآن عدالت میں جاتا ہے مگر قسم کھانے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے نہیں جاتا استحاص رکھ کے جھوٹ بولے جاتے ہیں یہ وہاں فیصلہ کرنے نہیں جاتا رسواں ہونے جاتا ہے وہ ماہر القادرین جو قرآن کی فریاد کے نام سے نظم لکھی ہے کیا بند بند ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے اس کا حکم ہے حاجہ قانون بابا ہر قانون کیا تم بندے رب کے ہو اللہ جس کی مخلوق ہو حکم بھی اس کا مانو قانون بھی اس کا مانو امر بھی اس کا مانو وہ تمہارا آقا ہے تم اس کی مخلوق ہو تم اس کے بندے ہو یہ تمہارا رب طے کر چکا ہے اسلامی ریاست اسی بنیاد پر بنی تھی جس ریاست کا سربراہ مسلمان ہو قوانین غیر اسلامی ہوں وہ مسلمان ریاست نہیں گنی جاتی وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے ایک مسلمان نہیں لیکن ہم نے کرائیٹیریا یہ بنایا کہ جس ریاست کے اندر زیادہ ختنے کرنے والے بستے ہوں وہ مسلمان ملک ہوتا ہے یہ کرائیٹیریا چینی وہ ہوتی ہے جس کے اندر مٹھاس ہو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر مسلمانی ہو اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کا قانون ہو جس کا پریزیڈنٹ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر دے جس کا قاضی بھی سرے تسلیم خم کر دے جس کا وزیر اعظم بھی سرے تسلیم خم کر دے اللہ کا حکم آئے گردنے جھکتے تمہارا رب یہ طے کر چکا اور جو بھی اسلامی ریاست بنے گی وہ انہی بنیادوں پر بنے گی دوسری بات جو طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی احسان واقع ابو کا اللہ تبدو اللہ بل والا جس طرح رب کی غلامی میں کوئی شرط نہیں ہے کہ تمہیں اتنی تنخواہ دے اور اتنی دولت دے تو رب کی بندگی کرنا اور اگر تمہیں غریب کر دے تو کسی اور کی کرتے رہنا بچے دے تو رب کی غلامی کرنا نہ دے تو کسی اور کی شروع کر دینا اس میں کوئی شرط غیر مشروط طور پر غلامی رب کی ہے اسی طرح غیر مشروط طور پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اچھا سلوک کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ مسلمان ہوں تو اچھا سلوک کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ نماز پڑھیں تو اچھا سلوک کرنا ان کی نیکی ان کا کریکٹر ان کے ساتھ تیری وہ ماں ہے اور تیرا وہ باپ بس صرف اس استحقاق کی بنیاد پر تو نے ان کے ساتھ اچھا سلو کوئی اچھا کرے تو اچھا تو آدمی ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے اس میں ماں باپ کی کیا تخصیص ہے جی کو جی تو ہر کوئی کرتا ہے ہندو بھی آپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو آپ بھی پلٹ کے تھینک یو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کے نہیں وہ بل والے ایک <نِحْشَانًا> کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور ولاؤ ڈالا اگرچہ وہ دونوں پر ظلم کرے زیادتی بھی کر رہے ہوں آپ نے فرمایا وہ ان دالام ان دلاماں وہ ان گولا اگرچہ وہ اس پر جاتی کر رہے ہوں اگرچہ وہ اس پر جاتی کر رہی ہوں اگرچہ اس پر ظلم کر رہے ہوں تمہارا رب یہ طے کر چکا ہے کہ تم پلٹ کر وار نہیں کرو گے یو ہیو ٹو گو ڈاؤن بخش رحما جنا ازل چندر جکا کے رکھ کبھی ان کے سامنے مطلب تو مینیجر ہوگا تو کسی اور کا ہوگا پرائم منسٹر ہوگا تو کسی اور کا ہوگا اس کے نسخے کا کچرا ہے تو ایک کیڑا ہے اور اس کے خون کی بوند ہے تو ان کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو اس کا تیج ہے اس کا پھل ہے تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پلک کروار کرے ترسی سے جواب دے بلکہ یہاں تک کہہ دیا فلا تک اللہ اس مت کہنا کبھی اس برداشت کرو کہیں تیری اُف سے ان کا دل نہ ٹوٹے دے وہ بل والدین احسان آپ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے احسان کس کو کہتے جتنا کیا ہے اس سے بڑھ کر کرنے کو احسان کہتے کسی نے آپ کو سو روپیہ دیا آپ نے پلٹ کر اس کو سو دے دیا آپ برابر کی بات تو احسان کیا زیادہ دے ماں باپ کو کچھ زیادہ دے سکتے پر دعا کرتے رہو یہ دعا ہے یا دل والے دئی احسان آپ ان لوگ کے او کلا بہت کم کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ نم تجھے مل جائے کہ بڑھاپے کی حالت میں دونوں تیرے پاس لیکن اگر ایک بھی تیری عمر کے اندر بوڑھا ہو جائے تیری زندگی میں بوڑھا ہو جائے لکیلی تمہاری خوش قسمتی ہے تم ان میں سے کسی ایک کو پالو اور دو پالو پھر تو پانچوں بھی میں نا لوگا نائند کل کے براحد ہما او کلا فلا تک اللہ اف جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی توانائیاں خرچ ہو چکی ہوتی ہیں میموری کمزور ہو چکی ہوتی ہے کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں کبتیں برداشت ختم ہو چکی ہوتی ہیں ان کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی ناراضگیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں خوش ہونے ہیں چھوٹی سی بات ہو جاتے ہیں بالکل بچے والی ہوتی ہیں. ناراض ہونے لگتے ہیں تو چھوٹی سی بات ناراض ہو جائے وہ تیرے محتاج ہو گئے لیکن نفسیاتی طور پر اب بھی وہ تیرے انچارج اب بھی وہ تیرے ماں باپ تو اب بھی ان کے ذہن میں تیری چھوٹی سی فوٹو لگی ہوئی وہ جو تو گھٹنوں کے پھل چلتا تو اپنے آپ کو بڑا پروفیسر اور بڑا انٹلیکچوئل اور بڑا سائنٹسٹ اور بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے لیکن ماں کے ذہن میں جو تیری تصویر لگی ہے وہ وہی لگی ہوئی ہے جب تیشاب کرتا تھا تو سیدھا اپنے منہ پر کر دیتا ان کی ایک جوان ہے ابھی لہذا وہ جو بھی کرتے ہیں پلٹ کر اس نہیں کرنا انہیں یہ احساس نہ ہو کہ تُو ان کے نیچے سے نکل گیا ہے تو ان کے کنٹرول میں نہیں رہا اسی طرح سر نیچا کر دے جس طرح تو دس بارہ سال کا تھا تو وہ جاتی بھی کر جاتے تھے تو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے سر نیچے کر لیتا تھا ان سے جگڑوں گا تو کہاں جاؤں گا آج تیری دس سویلیاں بھی بن جائیں کبھی سر نہ اٹھانا اگر وہ جوتا بھی مارے تو اسی طرح کھا لے جس طرح تس سال کا انہیں احساس نہ ہو کہ یہ انڈیپینڈینٹ ہو گیا ہے یہی احساس ہو کہ بچہ ہے ان کا ابھی اب تو جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ بچپن میں ہم بھی تو اسی طرح کرتے رہے ایک چیز کا مطالبہ کیا یہ لینی انہوں نے لے دی بات مجھے نہیں چاہیے میں نہیں نہیں بھائی لینی نہیں تھی تو خریدی کیوں اب تمہیں نہیں چاہیے بس مجھے نہیں اب پسند اب دوسری لے کر آئی کوئی چیز اٹھا کے پھینک دی توڑ دی اس کی آواز پسند آئے تو دوسری بھی اٹھا کر توڑ دی تو بچپن میں تو بھی اسی طرح کرتا رہا ہے اور وہ ہنستے رہیں بچپن میں جن کی اولاد ہے انہیں پتہ ہے کہ بچے کتنی زیادتی ہیں کر جاتا لیکن ان کی وہ زیادتی ان کی وہ غلطی ہماری تفریق ہے پاس ہو دو ڈھائی تین سال کا بچہ آپ کو گالی بھی دے دیں تو آپ ہنس کے دادا کو بھی بتاتے ہیں دوستوں کو بھی بتاتے ہیں اس کی ماں کو بھی بتاتے ہیں آج انہوں نے مجھے یوں کہہ دیا دیکھو تفریق کے طور پر لیتے ہو اور باپ گالی دے دے تو اچھلتے ہو آج وہ بچہ آج تو جوان ہے لہذا کبھی اف بھی نہیں کہنا نری کرنا تو بڑی بات ہے اف تک نہ وہ جو مشورہ دے رہے ہیں تجھے پتا ہے کہ وہ غلط مشورہ ہے اگر تشورے پر چلے گا تو سارے بزنس کا بیڑا گرک ہو جائے گا سمجھو اتنے غور سے سن اور اس پہ جی جی کرتا رہ کہ وہ یوں سمجھیں کہ بڑی حکمت کی بات وہ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ بات نہ کہتے تو بس تیرا بیڑا گرف ہو جاتا اسے اتنے غور سے سن وہ باتوں کے بھوکے ہوتے ہیں اس پر جس طرح بچہ بچپن میں ماں باپ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ایسے جیسے بچہ بڑی حکمت کی بات کر رہا ہے آج باری اتارنے کی بات آئی ہے آج وہ بچے ہیں آج وہ بات کر رہے ہیں تو اتنے کان دے کے پتا چلے بہت کوئی اہم واقعہ سنا رہے ہیں آپ اور ہو سکتا ہے کہ دوسری بار تیسری بار سنا رہے ہوں اور تو یہ نہ کہہ کے آپ چھوڑیں بھی نا کہ اس بات کو تین دفعہ آپ مجھے بتا چکے نہیں ہر بار یوں سنے جیسے بالکل نہیں بات ماں باپ کو وہ بچہ کیوں پیارا ہوتا ہے جو ان کے اور دبئی والا پیسے بھی بیچتا ہے پھر بھی اس کی وہ اس کے پیسے اس کے نام پر کیوں جمع کرا دیتے اس کا پروپ اس کے نام پر کیوں کر دیتے وہ ان کی باتیں سنتا ہے ان کو ٹائم دیتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے مٹھی جاتی کرتا ہے لہذا وہ ان کے دل کو لگ گیا ہے ہم یہاں سے چھٹی بھی جاتے ہیں تو دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے سارے کام ہم نے دو مہینے میں کرنے ہوتے ہیں بس صبح ماں باپ کو سلام علیکم رات کو سوتے ہوئے بابا سلام علیکم دیا سال یہ دو مہینے رات کو آدھا گھنٹہ مختص کرو گھنٹہ مختص کرو ان کی مٹھی چاپی کرو ان کے مسائل سنو وہ کیا کہتے ہیں رشتے ناتوں کے بارے میں ان سے مشورہ لو ان کا سینہ بھرا لو کسی کو کچھ کہنے کے لیے کو اگر وہ دونوں تیرے پاس پہنچ جائیں کسی کلا فلاں اللہ حما حور صلی ع ہجت الودا جب کیا آپ طواف کر کے فارغ ہو کے بیٹھتے ہوئے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیے ہوئے حضور کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری ماں کو دیکھ رہے جس حال میں یہ بالکل چڑیا کے بچے کی طرح نہ اس کے سر پر کوئی بال تھی نہ میں کوئی دانت اس نے کہا میں چبا کے کھانا کھلاتا ہوں اپنی ماں میں ہی نہلاتا ہوں اس کو میں ہی اس کے کپڑے بدلی کرتا ہوں میں اس کی خدمت کرتا ہوں اور یمن سے اٹھا کر رہے وہ اپنے شانوں پر اور میں نے اسے حج کرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے حضور میں ان کے حق سے فارغ ہو گیا میں نے حق ادا کر دیا میں فرمایا ایک رات کا بھی نہیں یہ سب کچھ تیرے ساتھ کر چکی ہے جو نے اس کے ساتھ کی ہے یہ سب کچھ کر چکی ہے اور تیرے جینے کی دعائیں کرتی رہی ہے تو اس کے مرنے کی تو لیے بھائی کبھی اس نے تیری تکلیفوں پر یہ نہیں کہا تھا کہ مر جائے خود گیلی جگہ سوتی رہی تجھے سوکھی جگہ سلاتی رہی تجھے کھلا کے کھاتی رہی تیرے بخار پر ساری ساری رات جاگتی رہی کیا دعا کرتی رہی یا اللہ میرے بچے کو سیر یا اللہ میری زندگی اس بچے کو دے دے تو یہ سب کرتا ہے مگر بوجھ سمجھ کر کیا کرتا ہے دعا؟ یا اللہ سنبھال لے فارق نیت کا ہے ایک رات کا حق بھی ادا ہے فلا چک اللہ افسی والا کنہرما اور کبھی بھی ان کو جھڑکا مت وکلا کالن کریما تیرا موڈ آف بھی ہے نا بیوی سے لڑ کے بھی آیا تو ماں باپ سے جو ہے وہ بات نرمی سے کرنی ہے بیوی اور ماں کے درمیان فرق پہ چاند کل ماں کولن نرم بات کرنی ہے لین وہ محسوس نہ کریں کیوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم محتاج ہو گئے ہیں اس کے اس پر بوجھ بن گئے ہیں یہ بڑے خوددار ہوتے ہیں یہ آگے پیچھے سے دس پانچ پکڑ لیں گے بچے سے ادار کبھی نہیں مانگتے کہ مجھے ضرورت ہے یہ بچے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے انہیں مانگنے پر مجبور نہ کرے باپ مر جاتا جب بچے سے مانگتا ہے اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ باپ ہوتا ہے پتا نہیں کتنی ہمت کر کے بچے کے سامنے منہ کھولتا ہے کہ بیٹا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اسے یہ تکلیف مت دو اسے اس اذیت میں مت ڈالو کہ اس کا منہ کھلے تمہارے سامنے سوال کے جیسے کل وہ یہ محسوس کرتے تھے نا کہ تجھے سردی لگ رہی ہے تو بتانے کے قابل نہیں تھا اور وہ کمبل دیتے تھے اے سی کا ٹیمپریچر اوپر نیچے کرتے تھے تجھے موٹے اور پتلے کپڑے موسم کے مطابق پہنا کر تیرے مانگے بغیر آج ان کی باری ہے مانگے بغیر سوال کیے بغیر تُو جج کر تُو ان کے مسائل کو دیکھ کیا مسائل یہ تیری ضمداری کل تجھے ذرا سا بخار ہوتا تھا تو تے بڑا بنا کے باپ کے سامنے پیش کرتا تھا آئے مجھ سے اٹھانے جا رہا کیا وہ ابو مجھے بخار ہے ل کر کے دکھاتا تھا اسے اور وہ باپ ہے وہ ہیٹر کی طرح تپ بھی رہا ہے تو کیا کہے گا کچھ نہیں بیٹا بس مجھے تھوڑی سی حرارت ہو گئی تھوڑا جہاں تاپ ہے کبھی نہیں کہے گا میں مر رہا ہوں وہ بیٹے کے سامنے مسئلہ چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے کل تو بڑے بڑے, بڑے بنا کے پیش کرتا رہا اور تیرے معاملات کو ڈیل کرتے پھر فرمایا واقف اللہ جنا حدیم راہنا پیار سے محبت سے رحمت سے اپنے شانے ان کے سامنے ڈھیلے رکھا کر یوں پتا چلے تو ان کا نوکر ہے تو ان کا غلام تن کے برابر کا نہیں ایک ساتھ سے انہیں یہ گلہ تھا کہ ان کے ابا جان ان سے پیسے لے کے سارے پیسے لے لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے شکایت میرے ابا جو ہے اسے پیسے لے لیتے حضور نے ان کے والد کو بلوا بھیجا اور جب باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے حضور کے پاس تو اس کے منہ سے چند اشار نکلے ابھی باپ پہنچا نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور سے فرمایا کہ اس سے کہنا جو باپ اس کا آ رہا ہے کہ جب آپ کا بلاوا پہنچا تھا تو اس نے جو شیر کہے تھے وہ ذرا سنیا جب باپ آیا تو آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے تو اس نے کہا کہ حضور اس سے کبھی پوچھیں تو صحیح کہ جو میں اس سے لیتا ہوں میں دیتا کہا ہوں اس کی بہن غریب ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں کی پھپھی غریب ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں جو میری بہن ہے اس کی پھپھی ہے اسے میں کما نہیں سکتا کہاں سے دوں گا اسی کو لے کے میں نے دینے ہیں نا کیوں میں اپنے سارے اس کو کھلا چکا میں نے سب کچھ اس لیے انٹ کر دیا بھی جانی بھی آج میں نہیں کما سکتا میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے کیوں میں ہڈیاں اس کو کھلا چکا ہوں کھوٹلی ہو گئی آبی ہڈیا اپنے وہ شیر کون سے تھے جو تھی کہ وہ شیر ہیں تفصیل کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بچپن کی نے تصویر کھینچی ہے آس، یہ تُو اس وقت شکایت کرتا جب تھوٹا سا تھا اور میں تجھ جس طرح لکمیں کھلاتا تھا اور اس طرح میں کنوں پہ اٹھاتا تھا اس کے وہ باتیں سن کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس لیے کہ بھارت آپ کو تو احساس تھا نا آپ کے ماں باپ آپ کو تو موقع نہیں ملا آپ کے اندر وہ کمی تھی وہ دکھ تھا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی کسی یتیم کو دیکھ حضور طرف اٹھتے تو آپ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے باپ کے ہاتھ میں دے کے فرمایا انتبا مال ہو کہ کا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے تو بھی باپ کی ملکیت ہے تیرا مال بھی اسی کی ملکی وقف اللہ جنا عبدال رحمت سے اپنے سہنے ان کے سامنے جُکائے رہا وہ زیادتی بھی کر جائیں تو وہ اپنے ذہن کے مطابق زیادتی نہیں کر رہے تیرے ساتھ انصاف کر رہے ہیں تجھے اختلاف رائے ہو سکتا ہے تیرے نزدیک ان کا عمل زیادتی ہو سکتا ہے لیکن بارہ وہ سپریم کورٹ ہے نے فیصلہ کر دیا ہے نے اس طریقے سے معاملے کو ڈیل کرنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب کا غصہ تیرے باپ کے غصے میں ہے اور اس کی رضا تیرے باپ کی رضا میں وہ راضی بھی ہو جائیں معاملہ بھی ٹھیک رہے یہ پور شراپ ہے بڑی حکمت چاہیے ڈیل کرنے کے لیے معاملہ بھی ڈیل ہو جائے وہ ناراض بھی نہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے دو دروازے ہیں اور اگر کسی خوش قسمت کے گھر میں یہ دونوں کھلے ہوں تو وہ بڑا بدبخت ہے اگر پھر بھی جنت میں نہیں گیا الجنت تحت اقدام اقدام جنت مانگ کے قدموں تلے اور قدموں کے نیچے سے جنت نکالنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا ماں کے سر کے اوپر نہیں رکھی کہ اکڑ کے لے لے قدموں میں رکھی ہے جھک کے لے گا چاہیے تم راستہ اقدام قدموں کے نیچے تجھے ہی جھک کے اس لیے کہ جنت تیری ضرورت تیری احتیاج ہے تجھے لینی ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ نیک ہوں تو ہی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے بنی اسرائیل کے وہ جب شکلیں بگڑی تھیں تو ایک شخص کے ماں باپ خنزیر بن گئے وجہ کرادہ کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے اور وہ صبح شام ان کی خدمت کرتے وہ خنزیر بنے ہوئے اور ان خنزیروں سے اس نے جنت سنبھالی کھانے کا بندوبست پینے کا بندوبست کنگی کرتا ہے ان کو دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتا ان کا سردی گرمی کا خیال رکھتا اس کے تو ماں باپ ان سے اس نے جنت لے لی وقف الحما جنا حضرح اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی تو ان کا حق ادا نہیں کر وقر رب الرحم ہوما کمار بیا نہیں دعا کرتا رہا کر کے اللہ تو ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے ان مجھے بچپن میں بڑی رحمت سے پالا ہے اللہ جس طرح یہ مجھے بچپن میں معاف کرتے رہے اللہ تین کو معاف کر جس طرح میری ضرورتوں کا خیال رکھتے رہیں تو ان کی ضرورتوں کا خیال جس طرح میری صحت کا خیال رکھتے رہے تو ان کی صحت کا مجھ سے دعا کرو تم یہ حق ادا نہیں کر سکتے تم دیندار ہو واکر ربر ہم ہوما کمار سزیرہ مسلمان معاشرے میں ماں باپ کو جو حقوق دیے گئے ہیں دنیا کے کسی قانون اور آئن کے اندر نہیں دیے کسی سوسائٹی کے اندر یورپ کے اندر میں پاس پیسہ ہے اچھے گھر ہیں لیکن بچے کے پاس ماں باپ کوئی نہیں اکبر الہ آبادی کے زمانے میں ایک ہوا کرتی تھی گوہر بائی کہیں کسی فنکشن میں ملاقات ہو گئی سامنا ہو گیا اکبر الہ آبادی سے تو کہنے لگی مولانا آپ سنا بہت اچھے شاعر ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ شیر کہتے رہتے ہیں کبھی میرے بارے میں بھی کچھ فرمائیے نا تو آپ نے کہا فرمایا کہ لیتی جاؤ پھر بتی آپ نے شیر کہا آپ نے فرمایا ہے کون خوش نصیب بلا گوہر کے سوا اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے شوہر کے سوا یورپ کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن بیوی کے پاس چور کوئی نہیں بچوں کے پاس باپ کوئی یہ ہمارے یہاں ملتی ہے مسلو بس بیت باپ بیٹا غریب بھی ہے تو ماں باپ ساتھ ان کے طرح دکیل نہیں دیے وہ اولڈ ہاؤس کے اندر اور پھر وہاں بس کارڈ جاتا ہے کرسمس کا اور پتہ چلتا ہمار گئے تو فون پہ کہہ دیتا ہے دفنا دو میں چیک بھیج دوں گا اس گئے گزرے دور میں بھی ماں باپ کو بچوں کی فکر ہوتی ہے اپنی فکر کوئی نہیں ہوتی اور وہاں اپنی فکر ہوتی ہے بچوں کی فکر کوئی نہیں یہاں مر بھی جاتا تو کیا کہتے ہیں بےچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کی فکر ہے ہمارے یہاں کی جو ٹریجڈی ہے وہ بچوں والی ہے ماں باپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں آسمد للہ گئے گزرے دور کے اندر ہماری سوسائٹی اللہ کے فضل سے یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر آج بھی بڑی کشیں ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے یورپ کے اندر اس وقت ایوریج فیملی لائف پانچ سال ہے جو جوڑا پانچ سال کتھا رہ جائے نا کہتے ہیں آئیڈیل جوڑا تو کوئی پانچ سال ہو گئے تلاق کو کوئی نہیں ہوئی اور ہمارے یہاں پانچ سات سال منگنی منگلی میں گزار دیتے شادی بیاہ کی تو بات ہی مار مت سمجھے اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مت جانے کی تمنا اور ہوس رکھے دل کے اندر یا اللہ یورپ لے جا اللہ گرین کارڈ مل جائے یا تباہ ہو کر آ جاؤ گے دنیا شاید تمہیں مل جائے دین بھی ہاتھ سے جائے گا اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی واخر جاوان ہے الحمد